بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا من ضل له ومن يضلل فلا هدي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريق له واشهدوا أن محمدا عبده رسوله أما بعد فعوذ بالله السميل علي من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسع قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأبصر به وأسمعه مالهم دونه من وليهم ولا يشرك في حكم احد اللهم انا نعوذ بك ان نشريك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم انا نسالك ايمانا ويقينا ومعافاتا ونيه اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها لوجهك خالصا ولا تجعل ل احد فيها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب اللہ نے کہف کے واقع میں اس سے پہلے بیان کیا کہ اللہ نے ایک لمبی مدت تک سلانے کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے یعنی اس وقت جو بحثیں چھڑی ہوئی تھیں حالانکہ وہ وقت وہ لوگ عیسائی تھے اور ان کا بھی قیامت پر قبر پر ایمان ہے لیکن ان کے عقیدے میں بگاڑ آ گیا تھا اس میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے یا بعض لوگ کہتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی روح پہ ہوگی جسم پہ نہیں ہوگی تو اللہ تعالی نے صاب کے واقعے سے درس دیا کہ جب اللہ تعالی تین سو نو سالوں تک سلا کر اٹھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے ما بعثکم ما خلقکم ولا بعثکم الا کنف سے واہدہ ان اللہ سمعے تمہاری پیدائش اور تمہارا دوبارہ زندہ ہونا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کی طرح جس ایک آدمی کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا ہے اسی طرح پوری مخلوق کو پیدا کر دینا اور زندہ کر دینا ایک آدمی کی طرح ہے کہ ساتواں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کی ہتھیلی میں ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی کے ہاتھ میں خردل جو کا یا رائی کا دانا رائی کا دانا اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو کیا حیثیت اب کہیں بھی پھینک سکتے ہیں کہ نہیں. کوئی حیثیت نہیں سات آسمان اور سات زمین کی مخلوق اللہ کی ہتھیلی میں سے کوئی حیثیت نہیں ایک حکم سے کل میں کن سے ہر کام ہو جاتا ہے پس بہاندی بے ملکو کلشی پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے ان میں امر ہوں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ جب کسی چیز کے بارے میں کہتا ہو جا وہ چیز فورن ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور یہ دیا تنازعون وہ لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے کس مسئلے میں صاب جب آئے اللہ نے ان کو زندہ کیا تو ان میں سے ایک آدمی نے یعنی ایک آدمی جو مشورے سے کیا کھانا لانے کے لیے ظاہر ان کے پاس پرانا سکہ تھا اور لوگ تجم میں تھے لوگوں نے تجب کیا دکاندار نے کی کہاں سے لائے تو انہوں نے کہا کرے تو ہم آئے تھے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں لگتا ہے یہ وہی لوگ تو نہیں ہے جو روپوش ہو گئے تھے پھر بادشاہ کے سامنے اسے پیش کیا گیا پھر پوری تاریخ جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ نے نقل کیا پھر وہ لوگ ان کے ساتھ غار تک آئے غار میں آنے کے بعد اللہ نے کوئی واقعہ ذکر نہیں کیا اس سے علماء نے استعمال کیا ہے کہ غار میں آنے کے بعد وہ لوگ داخل تو نہیں ہو سکے کیونکہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ غار میں جھانکتے تو خود خوف سے آپ پیچھے پلٹ کے بھانگتے اللہ نے ایسا روپ تاریخ کیا تو کوئی گار میں داخل نہیں ہو سکا لیکن جو کھانا لایا وہ اندر گیا اور اس کے بعد اللہ نے نیت تاریخ کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طارے کر دی اس کے بعد ان لوگوں میں اختلاف ہوا کہ نے کہا اس پر عمارت بنائی جائے نے کہا مسیح بنائی جائے تو اس تعلق سے کل گفتگو ہوئی ہے کہ قبروں پر عمارت تعمیر کرنا یا اس کو پختہ بنانا یا اس پر بیٹھنا یا باہر کی مٹی قبر پہ ڈالنا یہ سب منا ہے اور اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ والی روایت بھی پیش کی گئی ابویا جسدی کو بھیجا کہ جو بھی قبریں پختہ ہیں یا جو بھی قبریں جو اونچی ہیں ان کو گرا دو یعنی بالکل زمین سے قریب کر ایک جو بھی تصویریں ہیں جو بھی مجسمے ہیں جو بھی اسٹیچو ہے اس کو ختم کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والے یا ان سے عقیدت رکھنے والے شیعوں کی اکثریت یہ ہے کی جماعت اس وقت قبروں کی پرستش اور قبے اور آستانے اور امام بارے بنانا یا ان کی اخلاقی اور دینی اور ان کی ملی عادت بن گئی تو اللہ رب العالمین نے یہ تذکرہ کرنے کے بعد اصحاب کہف کی تعداد سے متعلق جو اختلاف تھے وہ ذکر کیا تین تھے چوتھا کتا تھا پانچ تھے چھٹا کتا تھا یہ غیب کے اوپر اٹکل مارنا ہے یعنی بات صحیح نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں سات ہے آٹھواں کتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے بیشے یعنی ایسی چیز ہے جس کا علم نہیں دیا گیا ہے اس میں اختلاف کرنا جھگڑا کرنا درست نہیں ہے نا بل قوم خدا کانجت میرے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوگی مگر وہی جو آپس میں جھگڑنے والے بغیر دلیل کی دلیل کی روشنی میں گفتگو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ ان کی تعداد آٹھ تھی اور آٹھواں کتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت... نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے لوگوں کو معلوم ہے تعداد کیا ہے حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں ان تھوڑے لوگوں ہوں جن کو اللہ نے ان کی تعداد کی علم دیا ہے آپ نے فلاں تما رفیع میران بہن اس میں آپ بحث نہ کریں مر ظاہری یعنی آپ ان کے بارے میں صرف سرسری گفتگو کریں یعنی اختلافی مسائل میں ڈیپلی نہیں جانا جب دلیل نہیں ہے تو ڈیپلی نہیں جائیں جو حق ہے واضح کر دیجئے جو کل بتایا گیا تص تفریح نہ اور اس میں کسی سے سوال نہ کرے یعنی بتایا گیا کہ جس مسئلے کا علم نہیں ہے وہ کم علم لوگوں سے نہیں پوچھنا چاہیے دیکھا رات ایک صاحب ماشاء اللہ انٹرنیٹ کے سرتاج ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دیں لیکن علماء کا بیان ہوتا ہے تو پانچ سے سات, سات آدمی علماء اور کل دیکھا کہ پورا شہر ٹوٹ گیا ہوا ہے جس کو نہ قرآن کی آیت کا صحیح ترجمہ معلوم ہے نہ مسائل کے اوپر صحیح گفتگو کر سکتا ہے نہ حالات حرام کا علم ہے ان کے نام پہ بھیڑے بھیڑے اور ان سے لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے نا لا. اللہ علیہ بھی. بولنا بھی جرم ہے اِنَّ دین, بدا غریباً غریباً كما بدا. دین کی ابتدا جو غربت کی حالت ہوئی دین اجنبی بن کر کے آیا برے لوگوں کے بیچ میں اچھے لوگ کم تھے ایک زمانہ آئے گا شرک کرنے والوں کے درمیان سنت پر چلنے والے توحید پر چلنے والے کم ہوں گے بدھات پر عمل کرنے والوں کے درمیان سنت پر چلنے والے کم ہوں گے علم کے جاننے والے کم ہوں گے جاہل لوگ زیادہ ہوں گے تقفر الفطبہ و یقیل الفقہ کی تعداد بڑھ جائے گی اور خطبہ کی تعداد زیادہ ہوگی لوگ ان کے پیچھے دوڑیں گے اور یہی فتنا حیدہ کثر قرٰ حکم وقل حکم تمہار قربہ بڑھ جائیں گے پڑھنے والے بڑھ جائیں گے دین کے سمجھنے والے کم ہوں گے ام امیروں کی کثرت ہوگی امانت دار کم ہو جائیں گے تو خلاصے کلام یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے ان الله لم يقبض العلم انتزعا ينتزع من الاباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسيدوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا الله تعالى علم جو حسين سے نہیں کیجڑا ذهب العلم بذهاب العلماء یہاں تک کہ عالم باقی لوگ جاہلوں کا سردار بنانے جاہلوں کا مطلب یہ نہیں کہ روڈ سڑک چلنے کو یعنی جو کم علم لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے ان کو علم کا شہ سوار قرار دیں گے علم کا سرتاج قرار دیں گے ان کو ہیرو سمجھیں گے انٹرنیٹ کے بادشاہ کو لوگ سمجھیں گے یہ بہت فقیہ ہے زماں اور ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا اور وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے آج یہ دور آ چکا ہے یہ اللہ کے کی, کی علامت ہے علم کی نا قدری کتاب و سنت کی نا قدری علما کی نہ قدری کی وجہ سے اللہ نے علماء کو اٹھا لیا اور اللہ نے جاہلوں کو ہم پر مسلط کر دیا او لم انہ نات من اطرافها کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کو ان کے کناروں سے کم کر رہے ہیں زمین کو گھٹا رہے ہیں کفر کی زمین گھٹتی جائے گی اور ایمان کی زمین بڑھتی جائے گی ایک تفصیل دوسری تفصیل فقہ بل نقصان علماء کا چلا جانا فخا کا چلا جانا ان انک لوگوں کا چلا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کی برکت ختم ہو گئی اللہ علماء کو اٹھا رہا ہے فخا کو اٹھا رہا ہے بہرحال حسمی اللہ و نعم الوکیل ولا تستفت فین مادم، ان سے کسی سے فتوا مت بچے. یہاں جو ہے سبحان اللہ براہ بین اعظم کہتے ہیں میں نے تین سو بدری صحابہ کو دیکھا الفقی و علم بغداری کی تین سو بدری صحابہ کو جن کو اللہ نے کہا دے تم فین قد غفرت معاف کر دیا جو چاہوں میں. جن مجھ مسئلہ پوچھا جاتا ہے ایک دوسرے کی, او دوسرے کی طرف دوسرے کی طرف دوسرے تیسرے کی طرف ڈرتے تھے جواب دینے سے وہ تو صحابہ تھے جن کو اللہ نے اپنی دین کے لیے چنا ان کے سینے کو علم سے بھر دیا کائنات کے افضل مخلوق ہیں سب سے زیادہ علم ان کے پاس سب سے زیادہ فقہ ان کے پاس حضرت مصروف فرماتے ہیں کہ صحابہ کا علم ایک ایک صحابی کا علم رکھتا تھا کہ ایک تالاب ہے ایک آدمی بھی سیراب ہو جائے دو آدمی بھی سیراب ہو تین آدمی بھی سیراب ہو, بھی ہو پوری دنیا بھی سیراب ہو سکتی اتنا علم کے اس کے باوجود وہ لوگ مسئلے کا جواب نہیں دیتے تھے حق اور عبد الرحمن بھی لہرہ کہتے ہیں ایک سو بیس انصاری کو دیکھا کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تو یہ ودو ان سخت الفتیاں وہ چاہتے تھے کہ ان کا ساتھی فتوا دے وہ نہ دیں ڈرتے تھے بولنے سے اور یہاں ماشاء اللہ ایسے لوگوں کی تعریف پر ایسے لوگوں کے شان میں قصیدہ خانی کی جاتی ہے لمبے تعریف کے پھل باندھے جاتے ہیں علماء کی توہین کتاب و سنت کی توہین <تصفح> کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا غضب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جی بولے آپ ان سے فتوا مت پوچھیں ان سے نہیں پوچھیں لیکن علم آن سے پوچھیں علم جو رکھتے ہیں اس لیے جو حدیث ہے انما نما شفا سوال عجیب کی شفا سوال کرنا ہے علم سے مراد فصل ذکر ذکر رکھتا ہوں جس کو ذکر سے قرآن سنت کا علم رکھتا فتح فتوا پوچھا جائے اس لیے جا اس, اس کے بعد اللہ نے فرمایا بلاقول علی <لِشَئِد> کسی کام کے بارے میں اگر آپ سے سوال ہو تو آپ اس کا جواب دیں نہیں جواب معلوم ہے تو کہیے کہ کل دے دیں گے یا انشاءاللہ جواب دیں گے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمبی فرمائی اشارہ یہی ہے کہ آپ سے کچھ سوالات ہوئے تھے بعض روایت کے روشنی میں کاف کے بارے میں بتائیے عظیل خرنین کے بارے میں بتائیے روح کے بارے میں بتائیے تو آپ نے کہا جواب دوں گا لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ آپ مشغول تھے رسالت کی ذمہ داریوں میں آپ بھول گئے وہی وہ گانا بند ہو گیا پندرہ دن تک تو اللہ نے تمی فرمایا اور روایت پر کلام بھی بتائیں گے ہرگز ہرگز نہ کہیں جس کا علم نہیں کہ میں یہ کروں گا کل ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا اللہ ان شاء اللہ مگر ساتھ ہی انشاء اللہ لینا انشاءاللہ شاء اللہ کہیے بدقر رب قیدا اور جب بھی بھولے اپنے پرور دگار کی یاد کر لیا کرو یعنی اگر آپ انشاءاللہ بھول جائیں تو جب یاد آئے انشاءاللہ کہیں مثال کے طور پر کوئی قسم کھائے کہ اللہ کی کرم قسم ایسا کروں گا اگر آپ نے نہیں کیا اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو قسم کا کفارہ دینا لیکن آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا تو قسم کا کفارہ نہیں تو اسی وقت انشاء کہنا ہے یا بعد میں تو اختلاف مفسرین ہوئے لیکن صحیح قول کے مطابق جب بھی یاد آئے اگر اس وقت اگر آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا تو آپ کا قسم نہیں ٹوٹے گا یعنی اگر وہ کام آپ نے کر لیا اگر اس کے خلاف تو ہانس نہیں ہوں گے یعنی قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا بعد میں کہا ایک سال کے بعد بھی یاد آئے تو انشاءاللہ کر سکتا ہے تو آپ اپنے رب کو یاد کیجیے جب بھی بھول جائیں یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے انسان کے اوپر نشان تو نہیں ہوتا لیکن جب یاد آئے اللہ کو یاد کر لیجیے نماز بھول جائیں جسم کی یاد آئے نماز پڑھ لیجیے من نسی عن من نام عن صلاح او اذا جو نماز سے بھول جائے یا سو جائے جس وقت یاد آئے جس وقت بیدار اسی وقت پڑھے گا یعنی اللہ نے دین کو آسن کرایا ربن اللہ تو نسیح اب اخانا اگر ہم بھول جائیں یہ ہم سے غلطی ہو بھول چک ہو جائے تو اللہ ہماری گرفت نہ کر اللہ نے کہا میں نے ایسا کیا ان اللہ الخطا الخطان مستقری والے اللہ تعالی نے خطا اور, نسیان کو میرے امت سے اٹھا دیا اور جس پر مجبور کر دیا جائے تو اللہ نے نبی کے بارے میں تمہاری طرح انسان ہوں میں بھی بولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دوں آپ میں تو نماز میں بھول گئے چار رکعت کی نماز دو ہی رکعت پر سلام پھیر دیا آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میں پہلے تشور میں بیٹھنے کی وجہ سیدھے آپ جو کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ جو آپ چار اکات کی جگہ پانچ پڑھ لیے اس لیے نشان اللہ نے کہا سنو خریو کا فلاح انسا سنو خریو کا فلاح تنسا ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں مگر جو اللہ چاہے بھولنا, بھولنا ہے آپ بھول سکتے ہیں آپ سور میں بھول گئے پورے روم کی تلاوت کرے بھول گئے آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کہا تھا لکھوا کیوں نہیں دیا کہا کہ ہم کے خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے منسوخ ہو گئی یا دوسری تفسیر جو ہے اللہ وقت. ان کو پہلے سے کہا ہوا تھا کہ آج درس نہیں ہو جی السلام اللہ جی آپ سے تو میں نے چھٹی لیا تھا پیر کا کیونکہ آپ پابندی نہیں کرتے دو تین ہفتے سے آپ نہیں تھے نہیں آئے تو اس لیے تو کیا کریں گے درس بند کر دوں ابھی پیر کو آپ جب ناکہ کرتے ہیں اگر آپ کو آنا ہو تو پہلے بول دیجیے کیونکہ وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے تلق دیجئے نا کسی کو وقت سے پہلے ہی دیجئے دیجیے نا اب اچانک آپ دو دو ہفتہ نہیں ہیں اور اچانک آ جائیں گے تو کیا ہوگا پچھلے اس سے پہلے بھی آپ نہیں تھے بہرحال تو اس لیے جو ہے میں آج آپ سے معافی چاہتا ہوں آج معاف کر دیجیے کل انشاءاللہ میں آپ کو نہیں بتا سکا ہوگا میں سمجھا کہ آپ اکثر نہیں آتے اس لیے اس پر میں نے سابق پر جو ہے قیاس کیا اور نہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری چیزوں میں الجھ گیا ابھی وہی وط کو رب گئی دہ نصیب جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نسیان غالب آیا نماز کے بارے میں یا کسی یاد کے سوال کے بارے میں کہ میں بتاؤں گا لیکن آپ نہیں بتا سکے آپ نے ان نہیں کہا تو وہی گانا بند ہو گیا تو بہرحال میں بھی جواب کو نہیں بتا سکا اس لیے جو ہے معذرت نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے جراک اللہ خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب نسیت آپ اپنے رب کو یاد کریں جب آپ بھول جائیں جس وقت بھی یاد آئے عادم اللہ کو یاد کریں یہ یا اس میں اشارہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو جس وقت انشاءاللہ یاد ہے اس وقت انشاءاللہ انشاء اللہ کریں بکول آسا رب ربا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کر دے مجھے امید ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات کی رہبری کر دے یعنی اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو اساب کہف کا جو واقعہ ہے جس اللہ نے اساب کہف کو ہدایت دی رہنمائی کی اللہ اس سے زیادہ ہمیں ہدایت دے گا اللہ اس سے زیادہ ہماری رہبری کرے گا اللہ اس سے زیادہ ہمیں ہدایت کے راستے واضح کرے اور کیا اللہ تعالی اللہ نے نام مرافان علا ذکر اللہ نے اپنے نام کو نبی کے احسان کے ساتھ ملایا آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھی اور آپ کا لائے ہوئے دین پوری دنیا میں پھیلا اور اللہ تعالیٰ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرے گا ٹھیک اساب کو جس طرح اللہ نفر سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھی اساب کہف کے ماننے والے اس زمانے میں کوئی نہ تھے لیکن نبی صلی اللہ زندگی میں مکہ فتح ہو گیا خلو نفی دین اللہ افواج لوگ دین میں فوج درفوج کیا ہو گئے داخل ہو گئے ویتو فی کا تمیت ابزداد اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور نو سال اور زیادہ گزارے کیا مطلب وہ سو سال تک اور نو سال اضافہ تین سو یہ بھی تو انہوں نے اور زادو و نو سال اور زیادہ کرے یعنی تین سو نو سال تو صنعت امیت سنا وتیس آ سناات اس طرح بھی بول سکتے لیکن اس طرح کیوں بولا تو وہ اہل علم نے کہا کہ نہیں چاند کی تاریخ کے اعتبار سے تین سو سال اور شمسی اعتبار سے تین سو نو سال لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ چاند کے بڑھتے جاتے ہیں نا؟ چاند, چاند کے اعتبار چاند کے اعتبار سے تین سو نو سال اور جلد. جلد. اسی بھی اعتبار سے تین سو سال لیکن اس بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا کے اندر آیتوں کے درمیان جو فصل ہے وزن کے اعتبار سے جیسے اس سے پہنے والی جو آیت اللہ تعالی نے بتائی یقرہ رشد آس یعنی اس کو فواصل بولتے ہیں ایک آیت دوسرے آیت کے بالکل موافق ہوتی ہے اگر و وتیس سنوات کہیں گے تو دوسری رائے سے ربت نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نے فواسل کی وجہ سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی ان کے ٹھہرنے کی مدت کا بخوبی علم ہے اللہ تعالی کو زیادہ معلوم ہے کتنے دن ٹھہرے ابن عباس نے تو اس بات یہ کیا کتنے سونا سال ان کی فکر ہے لیکن ایسے مسائل جس میں اختلاف ہو علم کے باوجود بھی اگر انسان اس کا علم جو اللہ کے حوالے کر جواب دے دے صحیح لیکن اللہ والا ہم سے زیادہ اللہ جانتا صاحبہ سرف کا ہی طریقہ تھا جواب دینے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ والا ہم تو تھوڑا علم رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے ہاں اگر نس ہے موجود قرآن کی آیت کی نس ہے اور حدیث ہے اب واضح ترجمہ کر رہے ہیں تو وہاں اللہ عالم کہنے کی ضرورت ہے لیکن جب انسان مسئلہ بتاتا ہو اپنے فہم کے مطابق اپنے علم کے مطابق تو کہے اللہ عالم اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے یا اگر جس چیز کا علم ہے اور بھی کہے اللہ علم یا عالم یا کہم تو قل اللہ عالم علب آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان کے ٹھہرنے کی مدت لہو غیب السماوات ہوا تبلاد آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غیب کیا کی نسبت اپنی طرف کی ہے یعنی اس مسئلے کو بھی اللہ جانتا ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس کا علم ہے وائند و مفاط الغیب اور غیب کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ایسا نہیں کہ اللہ نے کس لوگوں کو دے دیا ہو اور کچھ باتیں ان کو بتا دی نے غیب بتایا ہی نہیں لایت اللہ نے غیب کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے غیب کی وہ باتیں بتائی ہیں جو بندوں کے لیے ہدایت ہے لیکن جس کو غیب مطلق کہتے ہیں اس کا علم صرف اللہ کو ہوں اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا اس لیے کہ جو معبود برا ہے وہی غیب غبداں ہوگا اللہ الدیلہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اس لیے ہے کہ اللہ غیب غبداں ہے علم رکھنے والا ہے اللہ عالم منخلق و اللطیف القبیر کیا وہ نہیں جانے کا جو باریک می خبر رکھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت اس لیے کہ عالم غیب و جو چیزیں ہماری نگاہوں سے مخفی ہیں جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں سب کے جاننے والے اور اللہ کے لیے نہیں ہر چیز واضح کو منصر القول کوئی قول کو ظاہر کرے او بھی یا چھپائے او رات میں چھپ کر کے چلے یا دن کے اندر چل رہا ہو سب کا اللہ تخفا خافیہ کوئی چیز اللہ کے مقفی پوشیدہ نہیں ہے ملقد علم من نل مستقدین مستقرین جو گزر چکا اسے بھی اللہ جانتا ہے جو آنے والے ہیں اسے بھی جانتا ہے اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا معی مستقبل ممکنات مستحیلات تمام چیزوں کا اللہ کو علم ہے تو اس لیے کہا لگو گئی مسلماوہ آسمانوں اور زمینوں کا غیب اسی کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ خود کے آخری میں لہو غیب اسلام آباد میں لاہو زمین کا غیب جب اس کے پاس ہے تو سارا معاملہ بھی اسی کے حوالے ہے جب سارا معاملہ اس کے حوالے ہے تو بندے کی ذمہ داری کیا ہے پابود ہو علیہ جب غیب کے جاننے والا اللہ ہے اور ساری چیزوں کا معاملہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے اللہ کے حکم سے قائم ہے اور اللہ کے حکم سے نظام چل رہا ہے تو تمہارا کام کیا ہے تمہاری ذمہ داری دو ہے یا یہ ذمہ داری آپ کی یا بدو ہیں ہم تیری یہ عبادت کرتے ہیں تجھی سمجھنا چاہتے ہیں اس لیے گفا آب آپ عبادت کرو اپنے رب کی وہ توقع ہے اور اسی کرتے ہیں اس لیے یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آسمان و زمینوں کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے یا اللہ ہی کے لیے ہے لہذا تمام معاملات کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور اختلافی مسائل میں اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں یا اور اگر کوئی آدمی کسی چیز کا جواب دے اپنے علم کی روشنی میں نسبت جو ہے اللہ کی طرف کرے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اب صرف ہی وس میں اللہ وہ کیا ہی اچھا دیکھنے اور سننے والا ہے اللہ کی دو صفت سمیع اور بصیر اللہ نے کہا لہو مکال اللہ تعالی نے فرمائے خال خود سماوات ولا آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا یہ ذرا قفی اور اللہ نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا نہیں تھے کمی تو نہیں شہی اللہ کا کوئی چیز نہیں بہت سمیع بصیر اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو اللہ تعالی کیا ہی دیکھنے والا اور سننے والا ہے یعنی اللہ تعالی ایک ہی وقت میں ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے اور ایک ہی وقت میں ساری آوازوں کو سن رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف صرف اللہ کی ہے ہم وہی تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک اللہ تعالی نے ہمیں قدرت دی ہے اور وہی تک سن سکتے ہیں جتنی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی لیکن اللہ بیک وقت تمام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور تمام چیزوں کو سن رہا ہے اب سما سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں ولی کے کئی معنی ہیں ایک تو مددگار ایک دوست حامی و ناصر اور کئی معنی ہیں تو اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ولا شریک و فیورق معاہدہ اور اللہ اپنے حق میں کسی کو شریک نہیں کرتا جب اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے تو اللہ ہی کو مددگار بناو ان نے ولی اللہ الدین الکتاب وہ یت والین میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کیا اور صحیح کو اللہ ولی بناتا ہے اور جو اولیا ان فلان اولیاء انما المتقون فلاں قبیلے کے لوگ یا میرے خاندان کے لوگ میرے اولیاء نہیں ہیں میرے اولیاء متقی ہیں تو اس کا مطلب وہاں اولیاء سے مراد دوست ہیں اور اولیا کی نسبت جو اللہ کی طرف ہوگی دوست کے ساتھ اللہ کا ارساد ہے ناصر ہے مددگار ہے سمجھ گئے جی میں رحم اگر کوئی کہہ کہ کے نہیں فن اللہ ہو مغولیا یعنی اللہ اللہ تعالی نبی کا مولا ہے جبریل اور ایمان والے تو وہاں کہا جائے گا مولا کی نسبت اللہ کی طرف دوست کے معنی میں بھی ہے اور مددگار کے معنی میں بھی ہے لیکن جبریل اور صالحین کی نسبت جو دوستی کی جو ہو گئی کہ وہ آپ کے دوست اس سے مراد کار ساز نہیں بلکہ اس سے مراد دوست جس طرح اللہ نے فرمایا بعض، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مددگار بنانا ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں دنیاوی اسماپ کے تعاون و و و تعاون بول شریک فیق محدا اور اللہ اپنے رب, کے اپنے رب اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا کیا مطلب جب اللہ ہر چیز کا خالق ہے ایک ہر چیز کا عالم ہے دو ہر چیز کا مالک ہے تو تدبیر بھی وہی کرے گا بولائی اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا لامکب لا حکم اللہ کے حکم کا کوئی پیشہ نہیں کر سکتا لا تبدیل علیہ کلماتی اللہ اللہ کے فصلیں کوئی بدل نہیں سکتی لام وبدل علیہ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ غیب کا علم یہ اللہ کے لیے اللہ کی صفت ہے اور اللہ اپنے حکم کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی صرف اللہ کی طرف اسما صفات کی بھی نسبت ہے ربوبیت کی بھی نسبت ہے آسما اور صفات اور ربوبیت کا ایمان اس بات کو لازم کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی خالص بندگی کرے <سلام> آسمان و زمین کے جب پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کے غیب رکھنے والا ہے تو اللہ نے اس کے بعد ابودیت کا تذکرہ کیا ہو وہ لے اللہ کی عبادت کرو اس پر توقع کرو تو بلائی شرکت اللہ اپنے حکم کسی کو شرک نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فیصلے کے علاوہ کسی دوسرے کے فیصلے کو مان لو گے تو مشرک ہو جاؤ گے اللہ کا جو فیصلہ آ گیا اور کسی اور کے فیصلے کو تسلیم کر لیا لمو ہو گئے کیونکہ اللہ نے کہا اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم کیا ہو گئے کیا ہو گئے باپ بادہ امام محمد من نے اور اس کے بعد جو اقبال ذکر کی منتشبہ من, من علم فیحع من امن تشبہ ففی میرے ہمارے علماء میں جو ان کے یعنی جو علماء بغیر دلیل کے باتیں بیان کریں گے اور غلط فتبے دیں گے ان کی مثال مغدوں پہ علحیم ہے فباغم اللہ قدم ان نے کتھی رمن سول باطل میں داخل لوگوں کا مال کھاتے ثم هذا من عند ثمناً قليلا ما شبه من ومن تشبه من ومن اور جو تو کریں گے علم حاصل نہیں کریں گے علم سے اعراض کریں گے جیسے دیکھیں دیکھیے علما مشاعر سے لوگ بھاگتے ہیں جیسے کہ وہی قصہ گو ہو چٹکی لے کہنے والا ہو مثالیں دینے والا ہوں ہنسانے والا ہوں دیکھیے رات پوری مسجد بھری ہوئی تھی جی مسائل لو پوچھے تو، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی شخص قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے یا مسئلہ بتاتا ہے تو اللہ کی ربویت میں شریک کرتا ہے لا. سمجھ میں آیا حکم اللہ للہ <خدم> اس کے بعد امر اللہ تعوذ بالله لاشریک لہذا اللہ اپنے اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا لہذا اللہ کے فیصلے میں کسی کو شریک مت کرو اسی لیے 10 چیزوں سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی جو قواطع الاسلام ابن حجر ہشمی نے لکھا رحمتہ اللہ علیہ 400 ہے جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو شیخ محمد بن ابواب نے اس کو تلخیز کرتے ہوئے دس لکھا اس کے علاوہ بھی ہے لیکن دس اہم ہے اس میں سے ایک وہ ہے جس نے غیر اللہ منحقری مان صلی اللہ منحکم بغیر مان صلی اللہ جس نے اللہ کی شریعت کے فیصلہ کیا اس کی کئی شکل ہے یا تو یہ فقر الفکمت خواق غیر اللہ کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے پہ یا اس کے برابر قرار دیا یا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ کا فیصلہ اہم ہے لیکن اس وقت یہ سٹ نہیں کرے گا تو ان تمام وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے اور سعودیہ کے مفتی عام جو ہے مفتی سعودیہ محمد بن ابراہیم کا فتویٰ اور سالمین عبد النظیر عال شیخ کا فتویٰ کتاب و میں یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم اسلامی سلطنت میں یا اپنے ملک میں جہاں اسلامی نظام نافذ کرنے کی صلاحیت ہے جس قدر لیکن اگر غیر اسلامی نظام کو نافذ کرتا ہے چاہے اس کو حرام ہی کیوں نے سمجھے لیکن نافذ کرتا ہے تو وہ اسی طرح کافر ہے جس اسلام کافر ہے لیکن شیخ میں باز اس کی مخالفت کرتے ہیں اپنے شیخ کی اور کہتے ہیں ہی نہیں اگر اس کو حرام سمجھتا کرتے ہوئے کرتا ہے تو وہ فاصل ہوگا یعنی کفرن دونوں کفرین میں داخل ہوگا ملم یا حکم امان کا ان کی تفصیل ابن نے کی ہے کہ اگر وہ اس کو حرام سمجھتا ہے لیکن غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ قفردون قفرین اور ابن عمر کہتے ہیں فلکفاری فجآلا یا فہم علوحا جو آئے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی اس کو انہوں نے مسلمانوں پر فٹ کیا یعنی جو کافر یہود و نثارہ غیر اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں کافر رہے لیکن مسلمان اگر کرتا ہے تو اس کے دل اور کو دیکھا جائے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اپنا اللہ تعالیٰ اپنے حکم کسی کو شریک نہیں کرتا یہ تو درس ہو گیا تمہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں یہاں شان نزول میں ایک روایت بان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کہا فروحا عبدالقرن اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا اور نشاء نہ کہا تو پندرہ دن تک وہی بند رہی جیسا کہ میں نے بتایا رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام رازی جو معروف ہے مفاتح الغیب جن کی کتاب ہے امام رازی بہت معروف وہ رازی نہیں یعنی ابو ذورا رازی نہیں تو محدث تھے ابو ہادم اور راضی نہیں امام راضی تو ان کی کتاب مفاتح الغیب جس کے بارے میں بعض اہل علم نے کہا فیہ کل شین اللہ تفسیر اس میں دنیا کا ہر علم مل جائے گا لیکن اس میں تفسیر نہیں تفسیر نہیں ہے تفسیر کے علاوہ سارا علم ملے گا لکھی گئی تفسیر لیکن تفسیر نہیں ملے گی منطق فلسفہ ہے فجیا ہے دونیا کائنات کے بارے میں ہے فلکیات ہیں جغرافیہ سب ملے گا لیکن تو امام رازی نے فرمایا کہ قاضی نے اسے کئی وجہ سے بیکار قرار دیا ہے یعنی یہ روایت ثابت نہیں ہے محمد بن شاخ اس میں مدلیس رابی ہے اور مجہور شخص روایت کر رہے ہیں قال قاسم نے فرمایا کہ ان کی بات حق ہے کیونکہ محمد بن حا... ساق نے یہ روایت ایک مجهول شخص سے بیان کی ہے اور محمد بن صاحب خود مدنی اسلامی جیسا کہ ابن کثیر اور تبری میں اس کی سندیں موجود ہیں یہ جو ہے کہ ولا تقولن لشیئ نفعل ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا مگر انشاءاللہ کہو اس حدیث کا ایک معنی تو مشہور ہے کہ کسی کام کے متعلق یہ مت کہو کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں مگر اس کے ساتھ ان شاء اللہ ضرور کہ اللہ نے چاہا تو کام ہوگا ورنہ نہیں اس کی مثال سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے انہوں نے کہا بے فارو صاحب ہوگا فلم يقل ان الله فلم تحمل منهم الا امراه واحده جاءت من شقين بشق, بشق رجلين والذي نفس محمد بيد ثم قال ان شاء الله نجاهد في سبيل الله فرسانا اجمعون بخاري كتاب الجهاد والسير باب من طلب الولد للجهاد حضراتی داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان نے حضرت علیہ السلام نے اپنی 100 ننانوے عورتوں کے پاس جاؤں گا کیوں اس لیے کہ اس وقت حلال تھا ان کے لیے یا ممکن ہو پاس نو کے, قریبے دس کے قریب بیویاں تھی نے کہا کہ بکی کو طلاق دے دو اور صرف چار کرو تو کہا کہ میں ایسے میں عورتوں کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت اور ایک بیٹا جنے گی جو سبار ہوگا ان کے ایک ساتھی نے کہا ان شاء اللہ کہیے مگر سلمان اسلام نے مشغلیت کی وجہ سے انشاءاللہ نہ کہا تو ان عورتوں میں سے صرف ایک عورت کو حمل ہوا اور وہ بھی ادھورا بیٹا ہوا اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء سے بھی بھول ہو سکتی ہے لا يضل ربی ولا بھی میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے نمبر ایک نمبر دو بھول کی سزا بھی ملتی ہے حسنات الابرار سیئات المقربین نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں ابرار کی وہ مقربین کے گناہ ہوتے ہیں جس کی ذمہ داری جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی ہلکی بھول بھی بہت بڑی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ایک عورت کو حمل ہوا اور وہ بھی ادھورا بیٹا پیدا ہوا فتنہ سلیمان علی کرسی جسد فتح سلیمان اللہ نے سلیمان کو آزمایا اور ان کی کرسی پر بچہ ڈال دیا گیا پیدا ہی نہیں ہوا آج بی بی بی حملہ ناقص الخلقت ہوا اگر انسان اللہ کہہ لیتے تو اللہ کے نبی نے فرما کے سو یا ننانوے جو ہے مجاہد پیدا ہوتے تو جب انشاء نہ کہنے سے ایسی صدا ہو سکتی ہے تو بیوی بی کے ملاقات کے وقت اگر دعا نہ پڑھے تو پھر شیطان کا تو حملہ اور زیادہ ہوا اللہ اس, اس رات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر انشاءاللہ کہتے تو سوا عورتوں کے بیٹے ہوتے جو شاہ سوار ہوتے یعنی مجاہد ہوتے اور سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے دوسرا معنی یہ کہیں نبی کسی کام کے بارے میں اپنی مرضی سے یہ مت کہیے کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے یعنی انشاءاللہ اللہ کہیے یہ کہ اللہ چاہے اللہ ادا شاء اللہ اللہ چاہے تو یہ کام ہوگا یعنی اللہ کیوں اس میں کہ چاہت کی نسبت اللہ کی طرف کی ماشاء اللہ اور اللہ نے کہا کہنا ان شاء اللہ رب العالم ہماری چاہت اللہ کی چاہت کتابیں ہیں اللہ و... اور روح القاہ رف اعبادی اور اللہ کا حکم سب پہ غالب ہے لہذا نسبت کس کی طرف ہو مگر جو اللہ چاہے کسی بھی اللہ ایسا ہوگا اللہ کی مشیت سے ایسا ہوگا میں یہ آؤں میں کروں گا فنا کروں گا یہ جو کر رہے یہ بھی مناسب یہ کہ ان میں کروں گا یہ اللہ کا حکم سے یہ کام ہوگا اس کی نسبت تو یہ جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں جو معروف محدسین ہیں یعنی کہ البانی اور رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو ان لوگوں نے ان کی بارے میں کیا کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے جب آپ سوال کیا گیا کہ ایساب کہاف کے اور جو وغیرہ کے بارے میں تو جب آپ یہ روایت محدسین کی تحقیق میں اس لیے ضعیف ہے کہ محمد بن نشاق مدلی سراوی اور مجبول آدمی سے روایت کیا اس لیے یہ روایت کیا ہے غائف ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ابن کثیر اور تبری نے بھی اس کی صنعت پہ بحث کی اس لیے یہ مسئلہ واضح ہے کہ روایت پہ کرام ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے یہ بولا جائے حالانکہ ہاں ہا ہا تو پیش کرنا جائز ہوگا صنعت ذکر کرنے کے ساتھ محدثین کا کاصور ہے کہ اگر کسی روایت کو پیش کریں تو بھی پیش کریں, بھی پیش کریں بھی ضعف پیش کیا چھپانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ خبر دینا اس میں تاخت ضروری ہے ترغیب ترہیب میں جو ہے تساہل کی گنجائش ہے ادا جال حلال اور حرام شدت نہ فلسانیت تریب تسلنا تساہلنا فلسانیت یہ ہو سکتا ہے لیکن مسائل میں دوسرا معنی یہ ہے کہتے ہیں اللہ کی اس سے ایسا ہوگا یہ معنی زیادہ قریب ہے یعنی یہ معنی زیادہ قریب ہے کیوں ان شاء اللہ کہا ال نے کہا اللہ یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے کہا اللہ یہ صحیح غائب کا سیگا استعمال کریں متکلیم کے مقابلے میں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہاں پر اللہ نے غائب کا سیگا استعمال کیا ہے کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہو کہ میں کل کروں گا یا میں کل جواب دوں گا مگر اللہ چاہے چاہے مگر اللہ چاہے یا انشاءاللہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے وزق الرب قیدہ نصیر یعنی جب بھول جائیں تو یاد آنے پر انشاءاللہ کہہ لیں یاد رہے کہ قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لے تو قسم پوری نہ کرنے پر کوئی کفارہ نہیں اگر آپ نے انشاءاللہ شاء کہ میں ایسا کروں گا انشاءاللہ اور آپ نے وہ کام کر لیا میں آپ سے بات نہیں کروں گا اور آپ نے بات کر لیا بات کر... کرنے میں آپ کو کفوارہ دینا پڑے گا لیکن انشاءاللہ کہہ دیا تو کفارہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر قسم سے متصر ان نہ کہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا یعنی اسی وقت ان کہنا ضروری ہے بعد نے کہا لیکن اس آیت کی روشنی میں کہ جس وقت یاد آئے بھول جائیں جس وقت یاد ہے اس وقت اللہ کو یاد کریں یا اگر انشاءاللہ بھول گئے اور دو گھنٹہ چار گھنٹہ کے بعد بھی انشاءاللہ کہا تو وہ ان اللہ کا اعتبار ہوگا اور آپ پر قسم کا کفارہ واجب نہیں اگر اس کے خلاف کیا ہو مگر یہ آیت دلیل ہے کہ اس کا ارادہ انشاءاللہ کہنے کا تھا مگر بھول کر نہیں کر سکا اور یاد آتے ہی اس نے کہہ لیا تو اس کا اعتبار ہوگا مستدر کھاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ بنا عباس کا قول مربی ہے کہ جب آدمی کسی بات پر قسم کھا لے اور ایک سال تک انشاءاللہ کہہ سکتا ہے یعنی yani یاد آنے پر یہ اس صورت میں جب آدمی بھول گیا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی ایک سال تک بھولا رہا ہے. ایک بات ایک سال تک بھولا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدار میں فرمایا یہ نسیان کی صورت میں یہ ربی نے اقرب من هذا رشدہ اور آپ کہہ دیجئے کہ قنقریب میرا رب مجھے ہدایت دے گا اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے رہنمائی فرمائے گا مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے اصحاب کہف کی خبر سے بھی قریب تر لوگوں کی ہدایت کا باعث بننے والی خبریں بتائے گا جن سے میری رسالت ثابت ہوگی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی بہت سی خبریں آپ کو بتائی جن کی جن کی کسی کو خبر بھی نہ تھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں ہم نے آپ کو بتائی نہ آپ کو معلوم نہ آپ کی قوم کو معلوم اللہ نے کہا وہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ غیب کی خبریں نو ہے وہی کر رہے ہیں حضرت مریم کا واقعہ بیان مریم کی کفالت کے بارے میں جو اختلاف ہو رہا تھا کون کفالت کرے گا لوگ قرآن دازی کر رہے تھے وقت آپ موجود نہیں تھے اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا تو غیب کی وہ تمام باتیں بتائیں جو معلوم نہیں تھی ایک مطلب ہے دوسرا معنی حدی نے قریب میرا رب اس سے زیادہ مجھے ہدایت کی باتیں بتائے گا یا ہدایت دے گا یعنی اساب کہف کو اللہ نے ہدایت دی ان نحو فیصد عموم و لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی وہ سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کیا اس اعتبار سے کہ آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ایک اللہ نے ہدایت دی کہ اللہ نے آپ کا ذکر خیر فرمایا آپ نے اللہ نے آپ کے لائے ہوئے دین کو غالب کر دیا اور آپ کے اساب نے دین نگی میں تبلیغ کی تو صرف ان کی بات نہیں مانی گئی اور لوگ ان کے جان کے لالے ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے تو غار میں پناہ لیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگی میں مکہ فتح ہوا اور اسلام غالب ہوا اور آپ کے الارض بیت و مدر و دخل اسلام کوئی کچا اچھا پکا مکان باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام کو جھنڈا نہ لا دن پھیل جائے گا دن غالی آئے گا تو, تو یہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ قل میں یہ اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے اوپر کنٹرول نہیں تھا علم کا خزانہ نبی کے پاس نہیں تھا اور نہ کسی چیز کے اوپر ان کو ملکیت تھی لفظ قل میں اشارہ ہے کہ سارا معاملہ اللہ سے جڑا ہوا ہے عما ہوا انہوں اللہ واحم یہ ہے غلب عیدہ فیم بعد نے فرمایا کہ اللہ نے نو سو سالوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اگر شمسی سال ہو تو تین سو سال اور قمری ہو تو تین سو نو سال ان حضرات کے یہ کہنا یہ اگر بات نہ ہوتی تو صنعت میتیں وتیسن و امیت سنین کہنا کافی ہوتا مگر حقیقت یہ کہ شمسی اور قمری کے اس فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے جسے بتایا سب سالوں کو الگ ذکر کرنے کی وجہ آیت کے فواصل ہیں فواصل کے مانا ایک آیت کو دوسری آیت سے جوڑتے ہیں بروزن وزن کیونکہ اگر ثنا سمیہ سنین کہتے تو آیت کا رب ختم ہو جاتا ہے الحمد للہ رب العلم رحمٰن رحیم ایک آیت دوسری آیت سے جوڑی وزن کے ساتھ مالک مدین تو اگر الحمد رب العالمین اور الرحیم اگر نہیں ہوتا کوئی دوسرا لفظ کہتے اور رحیم الرحمان کہتے مثال الحمد رب العلوم اور رحمان الرحم الرحمان تو وزن نہیں بیٹھتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کا کیا کتاب الحکمت آیا اللہ تعالیٰ نے جتنے الفاظ کے اندر اتقان رکھا معنی میں اطقان رکھا آیتوں کے اندر ربط رکھا یہ قرآن کی خصوصیت ہے جس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بلاغت کے اعتبار سے قرآن کے الفاظ صنعت میں تسنین و زاد الطیسیٰ کے درمیان اور صنعت میں درمیان زمین آسمان کا فرق ہے بلاغت کا قاعدہ ہے کہ کبھی اختصار میں حسن ہوتا ہے تو کبھی تطویل میں کبھی اختصار میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کبھی کلام کے اندر تطویل یعنی کلام کو تھوڑا پھیلا دیتے ہیں معنی کے اعتبار سے یا اس سیاق و سباق کے اعتبار سے اس لیے ان کے ٹھہرنے کی مدت تین سو نو سال ہی تھی قبری سال سے تھے تو سب قمری اور شمسی تھے یعنی یہ بات صحیح نہیں تین سو شمسی اور تین سو قمری کی تفریر ایک ذہنی اپج کی سوا کچھ نہیں ایک ذہنی پوچھ کے سوا کچھ نہیں ہے قُلِ اللّٰهُ عَلٰمُ یعنی اگر اہل کتاب आपसे اس مدت میں اختلاف کریں تو اپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا علم تو سب سے تم سے زیادہ ہے قُلْ اَنْتُمْ عَالِمُونَ مِلّٰہ تم زیادہ جانتے ہو اللہ جانتا ہے بھائی نے لہذا جو مدت اس نے بتائی وہی صحیح ہے تمہاری بات کا اعتبار نہیں ہوگا اللہ کے لیے عالم ہونے کی دلیل ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا غیب سے اسی کے پاس ہے رہ دیکھنے اور سننے کے ذریعے سے علم تو کس قدر دیکھنے اور کس قدر سننے والا ہے اس پر تو تعجب ہو سکتا ہے بیان میں نہیں آ سکتا پھر اس کی بات درست ہے یا ان کی جو ان صفات سے خالی ہے ان کا حال یہ کہ ان اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا سبحانك اللهم وبحمدك وبسد والله الہ الا انت واستغفرك واتوب الیک اللهم اقسم لنا من خشیتك ما تحول بيننا وبين معصیتك آمین طاعتک ما تبلغنا بجنتک ومن اليقين ما تخوين بعلينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسمعنا وأبصالنا وقواتنا وجعل البارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا كبر أهمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلّت علينا من لا يرحمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا من فانا وسهلنا علما ربنا لا توزق قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا من لذلك رحمي إنك انت الوهاب ربنا آتنا مللۃنک من امرنا رشدہ ربنا آتنا مللۃنک رحمۃ لنا من امرنا رشدہ ربنا آتنا مللۃنک رحمۃ وھَیئ لنا من امرنا رشدہ اللهم سلّمنا الی رمضان اللهم سلّمنا الی رمضان اللهم سلّمنا الی رمضان و سلّمه لنا اللهم سلّمه لنا اللهم سلّمه لنا و تسلّم منھم اننا ربنا عربان تقب ال علی مطب علی التواب رحیم سبحان عربی رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ